اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حلف سماج فرمائیں سلام والا وا محمد والا مشتبہ النجباء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد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 انما ابو استول يتمم ماكارم اللخلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين ولاد دران الاسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس تفسیر قرآن کے ضمن میں ہم نے اپنی ابتدائے درس جو ہے وہ صورت فاتحہ سے کی اور سب سے پہلے تعاوض اس کے بعد تصویہ اور اس کے بعد فاتحہ کے بارے میں دروس سابقہ میں میں نے چند باتیں عرض کی تھی اور ہمارے درس کا سلسلہ اس بات پہ پہنچا تھا کہ کیا انسان کی ایک ہے خل کی حیثیت ایک ہے خل کی حیثیت خل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے کوئی لمبا ہے کوئی درمیانہ ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی سفید ہے کسی کی ناک پتلی ہے کسی کی چھوٹی ہے بڑی ہے یہ تخلیق انسان ہے اللہ نے جس کو جیسے چاہا خلا کا صوا کا صورت بھی سورتہ رکھ تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم گورے کو کالا کر دیں ہم کالے کو گورا کر دیں ہم اس کو کری استعمال کروائیں وہ نہیں ہوگا کوئی معمولی صاحب تھوڑا سا فرق پڑ جائے دو پرسینٹ چار پرسینٹ الگ بات ہم لمبے قد والے کا قد چھوٹا کر دیں اور چھوٹے قد والے کا بڑا کر دیں یہ باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے بڑا دیا بڑا دیا اور اسی میں اس کی حکمت ہے کہ مثلاً اسمولی کو اللہ نے چھوٹا رکھا پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر ابام ہے صبابہ ہے مستہ ہے فنسر ہے بنسر ہے ان کی جو حیت ہے نا اسی میں اللہ کی حکمت ہے اگر ان کو ہم برابر کر دیں تب بھی اس سے وہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا جو اب ہمیں ہاں حاصل ہو اچھا ایک ہے خلق لک ہوتا ہے اس کی صفات معانیہ کہ کسی انسان کا عادات ہیں اخلاق ہے حسن عشرت ہے حسن معاملہ ہے حسن سلوک ہے اس میں تبدیلی تو فلسفہ یونان اور اسی کتاب بد مت یدھ مت ہندو جوگی اس نظریہ پہ گئے ہیں کہ اخلاق بھی تبدیل نہیں ہو سکتے اللہ مشقتوں کے بعد اسی لیے وہ لوگوں کو راہبانیت میں لے گئے کہ پہاڑوں میں رہو کاروں میں رہو گوشت نہ کھاؤ شادی نہ کرو دنیا سے کٹ جاؤ بس گہروی کپڑے پہن لو سر سے بال مڈا ڈالو اپنے ہر حسن کو جوانی کو بالکل ملیا میٹ کر دو آگ پہ کھڑے ہیں کبھی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں کبھی جنگلوں میں پڑے ہیں کہتے اتنی مشقت کے بعد تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی کی اخلاق کی اصلاح ہو جائے ورہ نہیں ہو لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں اخلاق کی اصلاح اسی لیے حضور میں فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے بھیجا اسی لیے ہے تاکہ میں مکانے میں اخلاق کا مقام منتہا جو ہے وہاں اپنی امت کو پہنچا دوں اب اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو قسم ہیں ایک جماعت ہے جس کو علماء کہا جاتا ہے اور ایک جماعت ہے جس کو صوفیاء کہا جاتا ہے اچھا علماء میں بھی بات وہی ہے کہ بعض بھٹک گئے علماء سو بن گئے اور بعض جو سراط مستقیم پہ رہے وہ علماء حق کہلائے اسی طرح صوفیا میں بھی بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل حق پہ رہے حقیقت صوفی ہیں وہ صفائے قلب سے ہیں متبع سنت محمد مصطفی ہیں ان کا کوئی عمل شریعت اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا سبحان اللہ اچھا بعض ان میں بھی گمراہ ہو گیا فرقہ کا بن گیا بعض لوگ جھوٹے صوفی بن گئے بعض لوگوں نے اپنی شکل صوفی والی بنا کے اپنے آپ کو سوفی بنا لی حالانکہ وہ تصوف کو جانتے ہی نہیں کہ تصوف کیا چیز ہے تو اب یہ دو طبقے ہیں جن کے ذریعے علماء کے ذمے کیا تھا تالی میں شریعت سوفیا کے ذمے کیا تھا تزکی ہے بادل کہ وہ بندے کے ان اس رضائل کو مٹا کے اس میں اچھے اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق کو مٹا ڈالے اب اس کی تربیت کا انداز کیا ہوگا علماء کا جیسے کام ہوتا ہے کہ بھی وہ اپنے مبتلی طالب علم کو مثلاً پہلے وہ قواعد سے تعلیم شروع کریں گے سرف پڑھائیں گے ناف پڑھائیں گے اس کو معانی پڑھائیں گے اس کو کچھ اصول پڑھائیں گے اس کو کچھ خطا کی کتابیں پڑھائیں گے پھر ابتدائی حدیث کی کتابیں پڑھائیں گے پھر اصول تفسیر پڑھائیں گے پھر ابتدائی تفسیر کی کتابیں پڑھائیں گے ایسے ایسے ایسے ایسے, ایسے اس کو لے جائیں گے اوپر تاکہ وہ ہر کی سمجھتا جائے سمجھتا جائے اور فات البیوت اون افوا وہ علم کے مدینے میں علم کے شہر میں دروازے سے داخل ہو اوپر سے چلاگ لگا کہنا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حالانکہ ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے بے کی لیکن آئے ہوئے اوپر سے ہیں وہ ان کی چونکہ بنیاد ہی نہیں ہوتی وہ علم کو نہیں سمجھ پاتے صوفیہ کا کام کیا تھا کہ جب بندہ ان کے پاس آئے تو وہ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا بری عادتیں ہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو اس کو نوز باللہ زنا کی عادت ہے یہ نوز باللہ شرابی ہے یہ نوز باللہ منشیات میں گھرا ہوا ہے یہ رشوت کھاتا ہے یہ جو ہے بڑا غیبت کرتا ہے اب اس کی بیماریوں کو دیکھ کے پھر اس کا وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ہوگا بھی؟ اس کا علاج ذکر سے ہوگا اس کا علاج تہجد سے ہوگا اس کا علاج عقل حلال سے ہوگا اس کا علاج جو ہے اس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ کے کسی دوسری آدمی سے ملنے نہ دیں تاکہ کاٹ لیں ہم اس کو اس معاشرے سے تو پھر اس طرح وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور جب اللہ کی رحمت اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کل نعوذ باللہ اللہ نعوذ باللہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں وہ سالے بن جاتے اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ انقلاب تو فرانس کا بھی آیا انقلاب تو رشیا کا بھی آیا انقلاب تو بڑے بڑے دنیا میں آئے ہیں لیکن وہ انقلاب جو تھے یا تو صرف معاشی سطح پر اقتصادی طور پہ انقلاب تھے صحیح انقلاب لانے والی ذات جو ہے وہ سید راب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی وجہ سے عقیدے میں بھی انقلاب آیا کہ جو مشرق تھے وہ وحد بن گئے جو بتوں کے بجاری تھے وہ اللہ وحدہ اللہ کی توحید کے دائی بن گئے اور اخلاق میں بھی تبدیلی آئی کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ لوگوں کی بچیوں پہ رحم کرنے والے بن گئے جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ زکات و صدقات دینے والے بن گئے جو تنگ نظر تھے وہ وسیع القلب بن گئے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بوکھا رکھ کے دوسروں کو دینے لگ گئے تو یہ انقلاب جو ہے سب سے لے کر پاؤں تک عقیدے میں بھی اعمال میں بھی افعال میں بھی اخلاق میں بھی یہ اگر مکمل انقلاب کا کوئی بانی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ علی واصف ہی و سلم ال تو اس لیے علماء اسلام کہتے ہیں کہ بالکل اخلاق کے اندر تبدیلی لائی جا اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک نظام آپ دیکھیں غور کریں کہ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور روز شروع ہوگا اور حدیث رسول اللہ کا حدیثے خود ہے کہ اصمولی اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی اپنی امت کو بدلا دیں کہ روزہ میرے لیے ہیں اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا عمل کا بدلا اللہ دیں گے اور کون دے گا لیکن روزے کو کیوں خاص کیا گیا تو علماء نے فرمے کہ وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سرائر ہیں بندے اور اللہ کے درمیان میں ان میں ایک روزہ بھی ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی بات ہے دیکھو نا جی نماز ہے ٹھیک ہے اگر اکیلے ہوں آپ تو کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھی ہے لیکن ایک دن جماعت میں نہ آئے دو دن جماعت میں نہ آئے تین دن جباعت میں نہ آئے تو آخر آج کھل جائے گا ابھی یہ مسجد میں نہیں آتا نماز نہیں پڑھ رہا لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کسی کے یعنی کسی تمہاری بیوی کو بھی پتا نہیں لگ سکتا تم روزے کے ساتھ ہو کے نہیں ہو تم نے باقاعدہ ساری کھائی ہے اطمینان سے روایا میں اللہ رکھ صبح کو سو گئے جب گھر والے ادھر ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ فون فرج کھول کے دو بوتلیں بی جاتا ہے اور اس کے بعد جناب تھوڑا سا کپڑے کے ساتھ ہونٹو کو رگڑا لگایا خوشبو گئے حضرت روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں شام کو افطار میں جہاں اچھی کھجوریں پڑی ہیں وہیں حضرت آ کے بیٹھتے ہیں جہاں اچھے گاوے کی خوشبو آ رہی وہاں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں روزہ آئے نہیں تو وجہ کیا اب یہ روزہ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ کیوں آخر اللہ نے ہمیں اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے بھوکھے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ جو آدمی مل میت آزور جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جو غیبت کرنا نہیں چھوڑتا جو حرام کرنا نہیں چھوڑتا اس کو کیا ضرورت ہے پھر بھوکھے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں تو اصل روزے کا مقصد کیا تھا کہ جو اللہ نے ہمارے اندر قوات رکھی تھی بعض قوات حیوانیہ تھی اور بعض قوات ملکیہ تھی کہ روزہ رکھنے میں ہماری قوات ملکیہ جو ہیں وہ ابھر جائیں اجاگر ہو جائیں اور قوات حیوانیہ جو ہے کمزور ہو جائیں وہ دب جائیں اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کسی چیز کا ازالہ نہ کرو امال ایمانا کا کیا منگا ہوتا ہے دیکھیں گے انسان کے اندر معروف طور پہ تین قوتیں ویسے تو اللہ نے بڑی قوتیں لی بندے کو قوت حیوانی ہے قوت شہوانیہ ہے قوت ملکیہ ہے قوت الویہ ہے قوت عملیہ ہے قوت نظریہ ہے قوت فکریہ ہے قوت شاہویہ ہے قوت غزبیہ قوت کا مجموعہ اللہ نے بنایا ہے انسان کو تو اب معروف قوتیں جو ہیں وہ قوت غضبیہ ہیں قوت شاہبازیا ہے اور قوت اقلی اب ان تینوں قوتوں میں ہیں، تین حالتیں ایک حالت کا نام ہے افراد ایک حالت کا نام ہے تفریح ایک حالت کا نام ہے اصدال افراد کا کیا معنی حد سے بڑھ جانا تفرید کا کیا معنی حد سے کھٹ جانا دداد کا کیا معنی کہ کی و تفرید کے اہم درمیان میں رہنا اس کی ایک مشال محنت کروں تاکہ آپ کو اللہ کرے بات سمجھنے میں آسانی ہو سیدنا ہے درا علی رضی اللہ تعالیٰ نے برواتے سیاح کو آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی ساتھیوں نے پوچھا کون سی جماعتیں فرمایا مفردن مفردن وہ ہٹ بن و وب بوت ان محبت میں اتنی بڑھ جائیں گے کہ وہ بھی پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض میرے بوز میں اتنی بڑھ جائیں گے کہ وہ بھی پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو جائیں گے اب وہ ہپ بن وہ مفرت کا شی علی والی علی آنے علی،, علی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے حت کہ یعنی انہوں نے یہ بات جو ہے اپنے دماغ اور عقیدے کی بنیاد بنا لی اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر حرم میں دباؤ بھی کر رہے ہوں گے عبادت بھی کر رہے ہوں گے تو یہی کہیں گے علی للہ اور کسی کا نام نہیں لے گا کیوں جی ان کے نزدیک امامت جو ہے وہ صرف حضرت علی میں ہے اور وہ بھی بنسوس ہے نفس ہے یعنی اللہ نے حکم دیا اچھا اتنا پڑے اچھا پھر اور آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا جی حضرت علی امام ہے تو دعا دیے نا بجے اللہ دل متفین تو کہتے ہیں کہ جی اصل مرتبہ تو امامت کا ہے نبوت کا درجہ تو کم ہے تو آپ دیکھیں کتنے آگے بڑھ گئے گھر دلی یعنی نبی سے بھی نیچے ہوگا وہ کہتے ہیں جی درجہ تو ہے ہی امامت تو نبوت بڑا مقام ہے لیکن وہ مقام امامت میں نہیں آتا لہٰذا حضرت علیم اللہ نے امام بنایا اور منصوص امام ہے یہ ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی نص ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی عدیثے متواترہ ہے بس ان کا ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ ایسا جو گنا دیکھے اسی لیے کبھی کبھی وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں بھی نبود بلّہ تحریف کرنے پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ہے نا و رفانا ہو مکان علیہ تو کہتے ہیں علیہ سے برال حضرت علی ہے اللہ کے قرآن میں تعریف کر دی اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ جناب قرآن مقدس کے اندر جو حکم آیا تھا سادہ کا اس پہ صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے اور کسی نے عمل نہیں کیا میں حضرت علی جو ہیں وہ مقام امامت کے حقدار اسی طرح یا نہیں وہ ایسی باتیں حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک مسل مشہور ہے کہ جیسے دو بولوی جھگڑ رہے تھے ایک شیعہ حضرات میں سے تھا اور ایک اہل سنت حضرات میں سے تھا تو اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم شیعہ پتنی کب سے پیدا ہو کمال کی بات کرتے ہو ہم سب سے پہلے تو شیعہ ہیں تم لوگ سنی منی پتنی کب آئے ہو قرآن میں ہے کہ وہ ان نمن ہی لبراہیم ابراہیم شیعہ تھے اب اس سے بڑی تعریف ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں سے تھے اچھا ببول صاحب سمجھدار تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے واقعی ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں سے تھے لیکن جب تک آدر کے گھر میں تھے جا ارب ہو بے کل بن سلیم جب باپ کا گھر چھوڑ کے بتخانہ چھوڑ کے آئے تبھی تو پھر وائل سنت بنے اس نے بھی جواب اسی طرح دیا حالانکہ دونوں اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے سنت کے جواب پہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہماری جواب بن گیا غلط بات غلط ہے سننی کرے یا شیعہ اسی طرح اگر ہم ہر جگہ شیعہ کا لفظ سے مراد شیعہ یہی لے لیں تو اللہ تو کہ ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا ہم پھر قرآن کو نہ تعریف کرتے چلے جائیں چلتے جائیں چلتے چلتے, چلتے چلتے جائیں وہ یہ تو وہی بات ہوئی نا جی کہ ایک دفعہ ایک شیعہ کا مناظر تھا ایک اہل سنت کا مناظر تھا میں نے دونوں کو دیکھا ہوا تھا اب دونوں مر گئے تو وہ جب مناظرہ ہوا نا تو وہ شیعہ مناظر نے ترنگ میں آ کر جوش میں آ کے اس سے کہا کہ بولی صاحب سنی اور سور میں کتنا فرق ہے سنی کہلاتے ہو تو سور میں بھی وہی سین ہے نا یار تو سنی اور سور میں کتنا فرق ہے ان کا اتنا فرق ہے جو تمہارے اور میرے درمیان میں پیمائش کر دو کیونکہ میں تو سنی ہوں باقی تو وہ میرے سنی ہونے میں تو شک نہیں ہے تو لہذا تمہارے میرے درمیان میں جو میز کا فاصلہ ہے نا کسی کو پیمائش کر دیں اتنا فرق ہوتا ہے سنی اور سور تو یہ باتیں جو ہیں نا میرے عزیز الزام کی باتیں ہیں یہ دلائل نہیں کہنا اس کو علم کہا جاتا کہ قرآن بدلنا پڑے تو بدل ڈالو اور صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک اشرے کے مولوی تھے وہ بھی مر گئے تو اس سے کسی نے کہا کہ جی یہ جو ہم گیارہویں شریف کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں ہے اس کا کمال کہ ہے قرآن میں ہے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ آہدہ اشرا کاؤ بن تو آہدہ اشرا کیا ہوتا ہے اس کا گیارہ بس تو پھر ثابت ہو گئی نا اچھا خدا کی قدرت ہے یہ گیارہویں کوئی ایسے گلے پڑی ہے نا ابھی یہ نائن الیون بھی وہی گیارہویں ہے اس گیارہویں نے عقیدہ برباد کر ڈالا اس نے پورے عالم کو برباد کر ڈالا یہ بھی گیارہویں ہے کہاں گیا اچھا خدا کی قدرت ہے کہ حج میں بھی تو گیارہویں کا دین آتا ہے نا پتہ نہیں اس دن آپ کیا کرتے ہیں گندگری ہمارے ہو گیارہویں کو نہیں وہ بھی گیارہویں تو یہ باتیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دلیل نہیں ہوتی چاہے ہمارا آدمی دلیل دے رہا ہو یا تمہارا آدمی دلیل دے رہا ہو جو بات غلط ہے وہ غلط اسی طرح مولوی سردار احمد تھے بہت بڑا مولوی تھا عالم تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ بیچارا بریلوی یعنی وہ قرس کرنے والا ان مولویوں میں تھا تو لیکن حالان. اپنے وقت میں وہ عالم بھی تھا اور محدث بھی تھا حدیث بھی پڑھاتا تھا میں نے نہیں دیکھا جو سنا فیصل آباد کے علاقے میں تھا ہمارے ایک ساتھی سے اس کا منازرا ہو گیا اچھا ہمارے ساتھی نے جوش میں اس کو منادرے میں دعوت دے ڈالی دعوت تو دے دی نا کہ آؤ نکلو میرا مقابلہ کرو لیکن جب وقت قریب آتا گیا تو سوچے یار وہ تو بہت بڑا عالم ہے اور میں تو طالبوں میں تو ابھی پڑھ کے نکلا ہوں اگر مجھے کسی حدیث کسی قرآن کی تفسیر یا لفظ میں بسا دیا اس نے تو میرے پاس تو جواب نہیں پڑے گا وہ تو پرانا عالم ہے اور میں تو بچہ ہوں ابھی نوجوان ہوں ابھی ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں لیکن چونکہ جو وہ جوش میں آ گئے چیلنج ہو گیا مناظرہ ہو گیا اچھا اس نے بھی فوراً قبول کر دیا اس کو پتا تھا کہ یہ بچہ ہے کل کا ابھی تو بیچارے نے دو اور دو چار کا ہندسا پڑا ہے میرے سامنے کیا کہنے گا مناظرے میں پرانا آدمی تو خیر جی جب وہ مناظرے میں آ ہیں نا جی تو وہ ہماری جماعت کا جو ساتھی تھا نا جی وہ تقریریں جب ہوگی تو پانچ منٹ دس منٹ کا تھا کہ دس منٹ وہ مناظر بولے گا اور دس منٹ یہ مناظر بولے گا تو مولوی سردار احمد صاحب نے دس منٹ میں تقریر کی اور اس میں اس نے آخر میں یہ اندازہ okay. بھائی میری بڑی بدقسمتی ہے کہ میں آج اس آدمی سے مناظر کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے عمر میں بھی میرے بچوں سے چھوٹا ہے اور علم میں میرے طالب نظموں سے بھی چھوٹا ہے لیکن کریں کیا میں بھی مجبور ہو گیا ہوں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے وقت میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں تو خیر اس نے من دس منٹ پورے کر دیے اب جناب جب ہمارے ساتھی کی باری آئی تو اس نے تقریب شروع کی دس منٹ اس نے کر دی تھی اس نے کہا حضرات بات یہ ہے کہ میری بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں بھی دنیا کے بہت بڑے بدبخت سے مناظرہ کر رہا ہوں کہ دیکھو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن رہا غلام احمد یہ کون ہے جو نبی کا سردار بن گیا سردار احمد بس اسی پہ نارے لگ گئے وہ ہار کے بعد گیا بھی چار شکایت کا کہا اچھا یہ نبی کا بھی سردار ہے سردار احمد جو ہوا اور دیکھو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا جہنم خریدی لیکن لکھا اپنے آپ کو غلام احمد یہ اچھا آدمی ہے کہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور ہے نبی کا سردار سردار احمد کرے اپنے نام تو ٹھیک کرے پھر میرے ساتھ مناظرے کے لیے آئے لوگوں نے نعرے دی ہو دیارا شکست کھا کے بعد ایک بچے کے سامنے کی تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حق بات نہیں ہوتی یہ الزامی جواب ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں دوسروں کی زبان کو بند کرنے کے لیے لیکن حق وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہو یا اللہ کے قرآن سے یا حدیث سے محمد مصطفیٰ سے یا اجبا ابت سے یا اس کے بعد کیا سے شری سے اسی طرح پھر اکوالے کو کہا سے نہ ایسی باتیں کہہ کہ کے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالنا یا قرآن میں تحریفات کر دینی تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کی امامت پر کوئی دنیا میں تریف نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ خود حضرت علی نے کہی دیکھو نا ایک ٹھنڈے دن سے بات ہے کہ حضور کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آ گیا ہے تو انصار مدینہ نے بھی ارادہ فرمایا کہ ہم خلاف کریں گے اور قریش نے بھی ارادہ کیا خلافت کا تو جب جمع ہوئے تو ایک صحابی نے حدیث بربی کے حضور میں فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش کہ میرے بعد جس کو بناو تمہاری نزدیک لیکن خلیفہ بناو قریش میں سے کیوں قریش کے خون میں حکومت ہے ہمیشہ صدیوں سے وہ سردار چلے آ رہے ہیں اور مدینے والے لوگ جو ہیں وہ زیرا بے ہیں لیکن انہوں نے کبھی حکومت کی نہیں تو جب یہ حدیث آئی اور مدینہ منورہ کے انصاف ان،, ان کا سراب عارے بس جب حضور نے پروا دیا کہ میرے بعد خلافت قریش میں ہوگی ہماری درخواست ختم اچھا اگر حضرت علی کے لیے قرآن کی آیت موجود تھی حضرت علی کے لیے فرمان نبی موجود تھا تو حضرت علی تو کہتے خدا کے پتے کس بات پہ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہو یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا بات ختم ہو گئی تو کون انکار کرتا قرآن لیکن جو بات حضرت علی نہ کہہ سکے جس پر حضرت علی پید نے بھی کبھی ترین نہیں دی تم چودہ سو سال کے بعد قرآن کی آیات کو بدل دو تو کوئی عقل والا آدمی تو اس کو نہیں مان سکتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا اضالا کرنا ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا امالہ کرنا تو تربیت اخلاق جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اب جناب اسی کو دیکھیں کہ مثلا قوت فضا اسی لیے میں نے حضرت علی کا قول پڑھا تھا میں نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی سیاح کو بھی ابیا تعلیم مفرت ان مفرت ان محبت میں بڑھنے والے جو نبی سے بھی بڑھا دیں گے اور بعض لوگ انہیں تو حضرت علی کو خود خدا بنا دیا اب بھی موجود ہے نسعی فرقہ جو ہے وہ علی کو خدا مانتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے دور میں وہ لوگ پیدا ہو گئے حضرت بارے میں کیا بھائی اللہ سے ڈرو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی مخلوق ہوں میں ابھی طالب کا بیٹا ہوں میں دعبات محمد مصطفیٰ ہوں مجھے خدا بنا رہے ہو نہیں آپ کچھ کہتے رہیں یہ تو ظاہری پردہ ہے نا اندر سے تو خدا ہے اچھا اب ہمارے ماشاء اللہ بعد ساتھیوں نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ وہ تو صرف حضرت علی کو خدا مان رہے تھے نسارا جو ہیں صرف حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے تھے یہود جو ہیں حضرت عزیر کو خدا مان رہے تھے ہمارے لوگوں نے ترقی کی انہوں نے کہا جناب سبحان اللہ جس میں بھی نظر ڈالو نا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے انہوں نے کہا سارے ہی خدا ہیں انہوں نے کہا جناب یہ ہے میرا ایک دور کا رشتہ دار تھا مجھے ایک دن راستے میں ملا پوچھا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جمعہ پڑھانا ہے کہا اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں آپ بھی جمعہ پڑھانے پڑھتے ہیں میں نے کہا صحیح آپ تو خود ہیں پھر خود کو عبادت ہو کیا پلا اس کو بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی آپ ہی تو ہیں نا صحیح میں نے کہا یار تمہارے جیسا کافر تو ابو جال بھی نہیں تھا میں تو بہرحال حال ہم ہوس پھر کا ہے باقاعدہ اس کو آپ نے کبھی کبھی شیر میں بھی دیکھا ہوگا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی خدا کو دل میں بندی بٹھایا ہوا ہے باقاعدہ اسی طرح ایک امولوی آمد یار گزرے ہیں گڑی سے اس نے باقاعدہ کہا کہ سرائے کی زبان میں ہمارے ہاں دو شیار ہیں ایک چاچنا کہلاتا ہے ایک کوٹ مٹھن کہلاتا ہے کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ان کے مدارات ہیں اس کے درمیان میں دریا ہے ادھر جو ہے چاچنا شریف ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے بزرگ تھے تو وہ جناب اپنے اس محبت اور غل میں آ کے کہتا ہے کہ چاچن وانگ مدینہ دس دے کہ چاچنا جو ہے ایسے نظر آتا ہے جیسے مدینہ ہو اور کوٹ مٹھن بیت اللہ کوٹ مٹھن ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے بیت اللہ ہو اور کہتا ہے ظاہر میں پیر فرید باطن میں چے اللہ یعنی ظاہر میں تو یہ پیر فرید ہے لیکن اندر سے تو یہی خود خدا ہے اب اندازہ فرمائیں جناب تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھا اسی طرح باقاعدہ ایک بہت بڑے پڑے لکھے آدمی نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے مختار بھی ہے سی تصورب بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر تصرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر اور کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر کہتے ہے میرا تو قادر عبد القادر ہے خدا کو ہوگا مجھے نہیں پتا خدا کدھر ہے اصل تو عبد القادر کی رانی <تصفح> تو یہ ہے کہ فراز بات کو سمجھیں اچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تو وہ فرقہ ہوگا جو میری محبت میں بڑھ جائے گا وہ بھی گیا اور ایک میری دشمنی میں بڑھ جائے گا جیسے خوارج خارجی ان کے نزدیک حضرت علی نلا مسلمان ہی نہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی صحابی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں خوارج اور نواز وہ اس طرح برباد ہو گئے اعتدال ددال میں کون ہیں اہل سنت والجماعت جن نے کہا کہ حضرت علی جو ہے دامات نبی ہے خلیفہ رسول اللہ ہے بطل میں نبط اسلام ہے اور سب سے بڑا فیصلے کرنے والا ہے سب سے بڑا قزاق کا ماہر ہے اللہ تبارک نے اور ابل حسن الحسین ہے یہ اللہ نے مقام دیا ہے انہوں نے نہ امام بنایا نہ خدا بنایا نہ نبی بنایا وہی مرتبہ دیا جو اللہ نے دیا تھا یہ ہے اعتداد اس لیے اب سمجھیں کہ ایک ہے قوت غزبیہ میں افراد افراد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سر ہوا پیوا فی ڈالنے کی جگہ تھی یہ ہے افراد اپنے باپ کو وہ کے مارنا شروع کر دیں اپنی والدہ کو مارنا شروع کر دیں تو یہ تو قوت قوت غزبیہ کا افراد ہے نا کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے میرے اپنے سامنے میرے پاس شکایت آئی کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو مارا ہے بیٹے دے. میں اس وقت پاکستان میں تھا میں نے آدمی بھیجا کر اس کو پکڑ کے لے آؤ پکڑ کے لے آئے اس کو جب اس کو پکڑ کے لے آئے تو اس کا دوسرا بھائی جو تھا نا وہ بھی ساتھ چل پڑا اس کو پتا تھا کہ مکی صاحب نے پکڑایا ہے تو ٹھیک ٹھاک سزا دیں گے تو میں بھی پہنچ جاؤں تھا کہ کچھ میرا بھائی سزا سے بچ جائے تو وہ جناب آیا اور مجھے آگے کہنے لگا کہ صحیح بالکل آپ نے ٹھیک بلایا ہے واقعی میرے بھائی کی غلطی ہے اور میں نے اس بدبخت کو سمجھایا تھا کہ بابا کو اگر مارنا بھی ہے تو چار جوتے مارو یہ تو نہیں کہ لکڑی سے مارو دیکھو نا کیسے سمجھدار بیٹے ہیں نے کہا کل تم نے اپنے والد کو مارا نے اس کو کہنے لگا بکی صاحب بادشاہ میں نے اس کو کہا بھائی بکو کو میں نے کہا بد تم نے باپ کو مار رہا تو کیا جوتے باپ غصہ اپنا نکال لو یہ تو نہیں کہ لکڑیاں مار مار کے باپ کو زخمی کر دو میں نے کہا اچھا بادشاہ میرا خیال تھا کہ بھائی ایک آدمی کی غلط بھی ہے لیکن چھوٹے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان سبحٹ اللہ باقی آج میں سمجھا ہے میں نے کہا ان دونوں الٹا لٹکا دو اگر دیکھتے کہتے ٹھیک ہوتا ہے خیر جو ہوا وہ تو ہوا پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنا بلو جی کیا چیزیں گا کیا جاتا تو باہر صورت یہ ہے قوت غضبیہ کا غلط استعمال کہ کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا اور سب کو آف ہی مالا جم بگی وہاں غصہ دکھانا جہاں غصہ کرنا نہیں تھا اچھا تو اس کی تفرید کیا ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں بھی استعمال نہیں کرتا اب کافر مقابلے پہ کھڑا ہے وہ کہنا نہیں جی بس جناب تو یہ تو تفریح ہوئی وہ انبیاء کی دشمنی کر رہا ہے قرآن کی دشمنی کر رہا ہے صحابہ کی دشمنی بس دعا کریں ٹھیک ہو جائے گا دعاؤں سے بھی بھوت جو ہے باتوں سے مانتے ہیں دعا بھی تو اس کو لگے گی نا جب برتن پاک ہوگا دودھ ڈالو گے دودھ رہے گا برتن ہی گندا ہو دودھ ڈالو تو پڑ جائے گا دودھ خراب ہو جائے گا تو یہ ہے تفرید کہ ایک چیز کو جہاں ہمیں استعمال کرنا تھا اس کو بھی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. اچھا اعتدال کیا تھا ایک ددار اس کا نام تھا کہ جہاں ضرورت ہے استعمال کرے جہاں ضرورت نہ ہو وہاں استعمال نہ کرے کہ اشبتافاری اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں صفت بیان کی کہ کابروں کے مقابلے پہ چٹان بن جاتی پہاڑ بن جاتے ہیں لیکن آپس میں مہربان بن جاتے ہیں علامہ غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ خالد ابن البلی جس کی تلوار سے کفر کانپ گیا جس نے اپنی تلوار سے کفار کے کلو میں دراڑیں ڈال دی اپنی مسلمان کو کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا یہ ہے اعتدال کہ کفر کے مقابلے پہ اظہار ہے اچھا اسی کو کہا جاتا ہے شجاع کہ بھی بہادر ہے جب بہادری کا مانا یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت علی میدان مبارزت میں آتے تھے تو کپڑے کو للکار کے آتے تھے کہ سمتنی امی ہے دراؤ آؤ میرے مقابلے پہ میری ماں نے بھی میرا لگب شیر رکھا تھا آؤ میرا مقابلہ کرو تو اگر وہاں غضب نہیں دکھائے گا تو پھر کیسے غضب ہوگا اللہ کے دین کے لیے اگر اس کے چہرے پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کر دو ملائکہ نے عرض کیا اور نے کہا کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں اللہ بل کو ہے وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جس نے ماسا کا لہزہ تنقد جس نے ایک لہذے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اس کے بارے میں کیا ہوگا اللہ نے اس پر بھی عذاب کر فطرت اللہ خاص وقت سے جب اللہ کا عذاب ہے یہ نہیں سمجھو کہ پھر انہی لوگوں پہ آ جب عذاب پھر آتا ہے وہ سب کو رگڑ کے لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تیرے اللہ نے فرمایا میں عالم میں جانتا ہوں لیکن وہ عبادت تو کرتا رہا لیکن میرے نافرمانوں کی نافرمانیوں کو دیکھ ایک دن بھی اس کے چہرے پہ بل نہیں پڑا ایک دن بھی غصہ نہیں آیا اسی لیے بات کہہ دیتے ہیں امی تمہیں دوسرے کی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ تو اپنا ہی فکر کر پھر معلوم ہو گیا نا صرف اپنا فکر کر تو یہ جو ہے یہ بھی افراد اور تفریح کی ایک قسم ہے کہ یہ حد سے بڑھ جانا یہ کہنا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے جی اور چھوڑو جی کیا ہم اسی لیے آئے ہیں کہ خام خام وہ بیاں بھلا آدمی یار بڑا شرابی ہے فاسق ہے فاجر ہے گلی میں آ کے دنگا کرتا ہے لڑکیوں کو چھوڑو جی کیوں امت مخام خواب کیوں اپنے اپنا دشمن بناتے ہوئے خبیص آدمی کو وہ اللہ کے بدے اگر تم لوگوں کا یہی جذبہ ہوتا گیا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ معافیا جو ہے وہ غالب آ اور شریف جو ہے پھنس گیا ورنہ آپ یقین کریں کتنا بڑا اداکو کیوں نہ ہو اگر سارا محلہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گا یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ ایک آدمی دو ہزار آدمی کا مقابلہ کرے یہ تو نہیں کر سکتا کہ اگر محلہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ڈاکو کو نہیں چھپنے دینا ہے تو کون سی طاقت ہے جو اس کو چھپا لے گی لیکن وجہ کیا ہوتی ہے اچھا یہ وہ ہے جب تفرید میں آئیں گے تو پھر جبن بن جائے گا حیا نہیں ہوگا تو اس لیے اب قوت غزبیہ کا اعتدار کیا ہے کہ ضرورت کے وقت میں غضب ہو اور ضرورت کے وقت میں نرم ہو کہ اگر میدان جنگ آ گیا ہے تو اس وقت تو وہ دلوار سے بھی زیادہ کاٹ ہو اور اگر آپس میں آ گئے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں ایک دوسرے کے لیے اخلاق سے پیش آئیں اور تکلیف یہ ہے قوت قدر اچھا قوت شاہبانیہ قوت شابانیہ کیا ہے افراد کیا ہے کہ سرپ آپ ہی مالا یا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا جناب گندی عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے اور چکلوں میں پھرتا ہے اور گناہوں میں پھرتا ہے اور جو چوبیس گھنٹے اسی میں لگا ہوا ہے یہ ہے اس کا حد افراد کہ اس نے اپنی قوت شاہبانی کو حد سے نکل اچھا ایک ہے قوت تفریح اس کی قوت نے تفریح یہ ہے کہ جو حق ہے وہاں بھی استعمال نہیں کرتا اللہ نے اس کے لیے مسلم دینی رکھی حالات کی وقت وہ جی مجھے عبادت سے فراغت نہیں ہے میں تو ابھی بالکل اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں پھر عورت کے مسئلے میں تو بل... طبیعت ادھر ہٹ جائے گی وہاں ہم نے بس اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی تفریح ہے ایک آدمی مجھے کہنے جی میں دین کے لیے جا رہا تھا بیوی نے روک میں نے کہا چلو اللہ کے نام پہ تلاک صبح تم نے دین اچھا سمجھایا وہ اپنی قربانی بتا رہا تھا کہ میں کہ دیکھو کتنی بڑی قربانی ملتا ملتا. ہے کہ بیوی کو تلاش دے نبح نوزلہ یہ ہوتا ہے افراد اب اس کی حد اعتدار کیا ہے کہ حلال میں استعمال کرے اور حرام سے اطلاع یہ اگر ہم قوت شابانیہ کو ختم کرتے ہیں تو پھر تو کوئی کمال نہیں دیکھو نا اب ایک آدمی ہے مثلا وہ نہ مرتے اللہ نے اللہ نے اس کے اندر قوت مردمیت رکھی نہیں وہ اگر کہے کہ بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو چھڑا نہیں کون سی بات ہے تمہارے اندر تو قوت ہی نہیں طاقت ہی نہیں تم چھیڑو گے تو کرو گے کیا کرو اللہ نے طاقت رکھی وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں ابھی ہے میرے خیال میں زندہ ہے میرے دوست ہے بڑا یعنی ہنسی مزار کرنے والا اور کھلے دل کا آدمی ہے تو ابھی یا دو سال پہلے جب میں پاکستان گیا تو مجھے وہ اسٹیشن پہ ملے تو میں نے کہا کیا حال ہے بھائی خرید ہے انہوں رنگا جی اللہ کا شکر ہے میں نے کہا ہماری بھاپی کا کیا حال ہے گھر میں بچے انہوں نے کہا جی بالکل خرید ہے مکین صاحب آپ تو ایسے سو جاتے ہیں جیسے دو بہنیں سو رہی ہیں میں نے کہا کیا نا کہا اس مجھے اندر بھی کوشچن نہ رہا ہمارے اندر بھی کوشچن نہ رہا تھا تو بہنیں ہی سو رہی ہیں باقی آپ حال حوال کیا پوچھتے ہیں باقی سب خیر تو اس لیے کہنے کا معنی یہ بہادری نہیں ہے یہ کوئی عبت یہ ہے کہ امراط العزیز ہو وقت کے حاکم کی بیوی ہو مصر کا حسن اور جمال ہو ایسے تو نہیں امام شافی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ جس آدمی نے مصر سے شادی نہیں کی اس نے عورت دیکھی ہی نہیں اللہ نے اس کو زبان دی ہے اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ہر مٹی کے اندر اللہ نے خصوصیتیں رکھی ہیں کسی میں وفا ہے کسی میں جفا ہے کسی میں ادا ہے کسی کے اندر صرف حسن ہے اور کسی کے اندر اللہ نے دین رکھا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ملازل عزیز ہو جو اچھا پھر یہ ہے کہ حسن بھی ہو اور اس کا شباب بھی ہو اور خود بدائی ہو شاہی محلات کا اہتمام بھی ہو تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو حسن خود اپنے شکار کو گھیر کے اپنے پاس لایا ہو اور پھر اس کو دعوت دے اور پھر پیغمبر کہے کہ اللہ یہ ہے ربی محاذی اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ <الظَّالِمُون> اللہ کی پناہ میں اور بنا کروں کیا کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ مقام اللہ نے پیغمبروں کو ہم کسی سے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے یہ ہے مقام کے اہم شباب ہے میرے بدنی محمد مصطفیٰ کا لیکن پہلی شادی کی عمر کیا ہے چالیس سال بیوی کی عمر ترپن سال تک پھر حضور نے دوسری شادی ہی نہیں کی یہ ہے کمال اسی لیے بی عائشہ بی سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے نفلی روزے پر کبھی روزے رکھتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں اور کبھی روزے رکھنے چھوڑ دیتے تو معلوم ہوتا تھا اب رکھیں گے نہیں اور کبھی رات کو سو جاتے تو معلوم ہوتا تھے کہ اب اٹھیں گے نہیں اور کبھی رات کو عبادت میں مشغول ہوتے تو معلوم ہوتا اب سوئیں گے نہیں یہ ہے محنت اور یہ ہے کمال کہ اللہ نے آپ کو حسن بھی دیا ہو جوانی بھی دی ہو طاقت بھی دی ہو اور عورت دعوت بھی دے رہی ہے لیکن آپ نہیں میری بیٹی, بیٹی، میری بیٹی میری بہن میری ماں اللہ نے منع کیا ہے اللہ نے حرام کیا میں نہیں کر سکتا اسی لیے اولا نے لکھا ہے کہ اگر آدمی یعنی کسی غیر محرم عورت میں نظر پڑ کے اپنے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لیتا ہے جھکا لیتا ہے بچا لیتا ہے تو اب ان اللہ آگے اس کے دل کے اندر پورے ایمان جو ہے وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے ہماری تباہی کسی بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھایا تفصیل پڑھائی سبق پڑھایا سامنے ایک اور گزری دیکھ لیا ساری نیکی گئی کیوں برائی تو جلدی ہے سر کرتی ہے آپ لاکھ یہاں خوشبو لگائے اگر باہر کی دیوار پہ ایک کٹر لیک ہو جائے سارے محلے میں بدبو ہو جائے گی چونکہ بدبو تو زیادہ موسم آپ ایک من دودھ کے اندر خدا نہ کھانتا خدا نہ کرے چار کترے پیشاب کے ڈالتے ہو ایک من پہ گالے پا جائیں گے حالانکہ ایک من دودھ ہے چالیس کلو دودھ ہے اور حرام کی طرح چند قطرے ہیں نہ وہ چند قطرے غالب والے بھاگا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے نوجوان بچے اگر کسی غلط لڑکے کی صحبت میں چلے جائیں وہ دو دن میں برباد ہو جائیں اگر ان کو ٹھیک کرنا ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی بڑے سے بڑے یعنی اللہ والے کے پاس بھی چھ مہینے سال لگے گا تب جا کے بندہ ٹھیک ہوگا تو یہ قاعدہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب قوت شہبانیہ کیا تھی کہ غلط جگہ حرام میں منہ مارنا یہ افراد ہے اچھا حلال کو بھی چھوڑ دینا یہ تفریح ہے اعتدال کیا ہے اعتدال یہ ہے کہ جہاں اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال میں لانا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے کو جانا یہ اس کا اعتدال کسی طرح قوت اخلیت اچھا قوت عقلیہ جو ہے عقل قوت جو اللہ نے دی ہے اس کے اندر افراد کیا ہے کہ علوم زارہ کا حاصل کرنا علوم زارہ یعنی وہ علوم جو بندے کو نقصان دینے والے اسی کے پیچھے پڑا ہوا جب دیکھو یہ کیا ہے جی وہ جی میں جاد اسی کرا یہ کیا ہے جی یہ کی کتابیں ہیپنیٹائز کروں گا لوگوں کو ماشاء اللہ بھی اچھی ترقی کر رہا ہے ابھی بچہ اچھا یہ کیا سیکھ رہا ہے نے کہا جی یہ نجوم کی کتابیں فلکیات کی بحث میں میں آج کل پڑھا ہوا ہوں کہ مریف کیا ہوتا ہے زول کیا ہوتا ہے تعارف کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتے ہیں جدی کیا ہوتا ہے سلطان کیا ہوتا ہے دلو کیا ہوتا ہے یہ قوس کیا ہوتا ہے قضا کیا ہوتی ہے کہکشاں کیا ہوتی ہے نجم کیا ہوتی ہے سریا کیا ہوتی ہے اس میں پڑھا ہوا ماشاء اللہ ٹھیک ہے جو پہلے پڑھے ہیں وہ کون سے آسمان پہ پہنچ گئے کہ تم پہنچ جاؤ گے ویسے الحمد للہ یہ علوم ہم نے سارے پڑھے ہیں حالانکہ رام سے بچپن میں پڑھے تھے تو اچھا اس کے بعد جو ہے نا جناب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علوم زیادہ اچھا بعض آدمی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی ایسا کوئی علم ہو کہ بس جناب ایسے طویل جو لکھے تو دنیا تابے ہو جائے اچھا بعض لوگوں کو کیا چکر پڑ جاتا ہے وہ جن دعبے کرتے ہیں کئی ہمارے ایک ساتھی قابل سال و اتنے علم والے فضل والے جن تابے کرتے کرتے جن دتابے نہ ہوا خود جن بن گئے جن دن کیا تابے ہونا تھا وہ خود بھی گئے عقل سے بھی گئے علم سے بھی گئے ہر بات سے گئے اچھا کتنے لوگ ہیں جو عملیات کے چکر میں پڑ کے اپنے گھر والوں کو برباد کر بیٹھے اپنی اولادوں کو برباد کر بیٹھے تو علوم میں زیادہ کا حاصل کرنا جو ہے یہ قوت اقلی کا ہے اچھا تفریح کیا ہے کہ علم حاصل ہی نہیں کرتا وہ کہہ کہ بس چھوڑو جناب علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یہ تو اصل انسان کی ترقی ہے اللہ سے ملنے میں اور اللہ کے ملنے کا ذریعہ ہی عشق مجازی ہے پہلے جب کسی لڑکے سے عشق ہوگا کسی لڑکی سے عشق ہوگا بس میرا مرشد جو ہے پٹڑی بدلے گا عشق کے مجازی سے عشق حقیقی میں چلے جائیں گے کیا نماز کیا روزہ کیا عبادات کی ضرورت ہی نہیں تو یہ تفریح ہے قوت اقلی اچھا اب جناب آئے کہ قوت اقلیہ کا اعتدال کیا ہے اعتدال یہ ہے کہ حکمت علم و حکمت کہ علوم نافعہ کو حاصل کرے اور علوم زیادہ سے بچے اب دیکھیں نا جیسے مثلاً یوروپ یورپ کے اندر دو کمالات دو کمالات ہیں ایک تو ان کے پاس سناد کاری ہے اور ایک حرآکاری ہے یہ دو کمالات ہیں جو یورپ کے لوگوں کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں ایک تو صنعت میں بھی وہ انتہا پہ پہنچ گیا ہے اور اسی طرح وہ حرامکاری کے بھی آخری حدوں کو چھو گیا ہے کہ وہاں میرے خیال میں برائی کا کوئی آخری سٹیج ہی نہیں جو انہوں نے نہ دیکھی ہو آپ حیران ہوں گے انہوں نے اپنے ملک میں کتے کو ایوارڈ دیا ہے بہت بڑا ایوارڈ جو ہے نا جی وہ کتے کو دیا ہے کیوں انہوں نے کہا جی یہ کتے نے کیونکہ ایک بچی کی جان بچائی ہے تو لہٰذا یہ ہمارا ہیرو ہے اور اس کو باقاعدہ جناب اس کے گلے میں ایوارڈ ڈالا گیا اس کی فلمیں بنائی گئی چینلز پہ لایا گیا دکھایا گیا کہ دیکھو جی کیسا ہیرو ہے ہمارا وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا جب سب سے پہلے یہ خلائی گاڑی بھیجی گئی تھی نا کہ چاند پہ اترے گی تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے اخباروں میں پڑا ہوگا کہ سب سے پہلی جو سواری بھیجی گئی تھی وہ کتی تھی کتیا تھا تو قادی احسان مرحوم زندہ تھے اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہم تو چھوٹے سے تھے تو میں نے ان کی وہ تقریر سنی تو ان نے فرمایا کہ جب یہ ہماری خلائی گاڑی جو ہے وہ اس آسمان پہ, پہ پہنچے گی چاند پہ پہنچے گی تو اس میں اگر کوئی مخلوق آباد ہے تو وہ جب یہ ہماری نمائندہ اترے گی کتیا تو یہی سمجھیں گے کہ نیچے اسی کی جنس کے لوگ رہتے ہیں تبھی ہی تو یہ اوپر آئی ہے نا نمائندہ بن کے انہوں نے کہا انہوں نے بڑی ترقی کی ہے کہ اوپر بھیجا تو بھیجا کتیا کو اچھا اب جناب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیں کہ بھائی اگر یورپ میں یا کفار کے ملکوں میں انسان ایک سو مر جائے یہ خبر نہیں بنتی اگر ایک کتا بر یہ خبر بنے گی پورے چینل سیف بنے گے کہ اتنا ظلم حیدانات پر ظلم اتنا بڑا ظلم دیکھو جی مہمانوں پہ ضرور ایک بلی اگر کار سے ٹکرا کے مر جائے تو بس آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا تو اس لیے آپ اندازہ کریں یہ بھی وہی قوت ہے کا غلط استعمال کہ اللہ نے عقل تو دیا تھا لیکن اب عقل کا دقا یہ تو ان کے حیوان و انسان سے بھی اوپر لے جاؤ اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جائیداد بلیوں اور کتوں کے نام پہ باقاعدہ وقت کر کے جاتے ہیں کروڑوں کروڑوں ڈالر بیٹی کو بھی نہیں دیے بندے کو بھی نہیں دیے انسان کو بھی نہیں دیے بلی کو دیے اور کتے کو دیے اچھا باقاعدہ کتوں کے لیے ڈاکٹر ہیں کتوں کے لیے کھانا ہے کتوں کے لیے لباس ہے اب تو کتوں کے لیے ہوٹل ہے وہاں باقاعدہ بیرے ان کو سرو کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کمان ویلکم کہتے ہیں ہائی کہتے ہیں بائی کرتے ہیں باقاعدہ وہ بھی ہاتھ ہی کے ٹاٹا کرتا ہے ایسے تھوڑا ہے اگر میری باتوں پر آپ کو شک گزرے تو کبھی کینیڈی یا کنیڈا کے بارے میں آپ پڑھیں گے کتوں کے بارے میں وہ کتنے آگے چلے گئے تو بہرحال حال یہ ہے تو اصل بات یہ تھی کہ اب یورپ کے پاس دو چیزیں تھیں ایک صنعت کاری ایک حرام کاری تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم صنعت کاری تو حاصل کریں لیکن حرام کاری حاصل نہ کریں یہ ہے اعتداد یہ اعتداد نہیں ہوگا کہ جی چونکہ ہم صنعت بھی ان سے لے رہے ہیں جہاز کی ٹیکنالوجی بھی ان سے لے رہے ہیں تو ہم لہذا باقی کی پہ حیا بھی ان سے لے لیں جب یہ لے رہے ہیں وہ بھی لے لیں تو یہ قوت اکلیہ کا افراد ہوگا یا ہم کہیں جی چھوڑو بھئی وہ یہ ہیں گندے جی بس چھوڑو جی توبہ توبہ توبہ بھئی یہ قلم کہاں کا ان کا جی وہ کافروں کا بنا ہوا ہے توبہ توبہ کافروں کے قلم سے قرآن لکھوں میں یہ بھی تفریح نہیں وہ کانے کا قلم لیا ہو جی ہم ابھی اسی کو توڑیں گے اچھا وہ اپنا ایک مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی میری اتنی احتیاط میں کرتا ہوں کہ مثلاً کوئی تباکو والا پان جو ہے وہ میں حدود حرم میں نہیں کھاتا احتیاط کرتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے میں نے کہا جی آپ ایسے میں استعمال کرتے ہیں لیٹرین تو میں نے کہا حرم میں استعمال کرتے ہو پان کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں اس سے بڑی بے عقبی ہوگی دنیا میں یہ نئے نئے صوفی ہوتے ہیں نا جن کو تھوڑا سا مشارہ لگتا ہے نا جن. اور کوئی ایک آدھا خواب نظر آ گیا میدا خراب ہوا ان نے سمجھا کہ بھئی ہم نے ترقی کر دی اب دو تین میٹر فاصلہ رہ گیا باقی ہمارا ٹریک ٹائل خدا سے پھر ہو جائے گا براہ راست ہمارے نمبر مل جائیں گے پھر بات کرنے کی ادھر ادھر ضرورت نہیں بس ذرا کردن جھکائی دیکھ لی بس اللہ سے پوچھ لیا یہ فراضی اچھا قوت اکلیہ کا اعتدال کیا ہے حکمت کہ علوم نافیہ حاصل کرو اور علوم زارہ سے دور ہو جاؤ علوم جو فائدہ دینے والے ہیں ان کو تو حاصل کرو جو علوم زبر پہنچانے والے ہیں ان سے دور ہو جاؤ اچھا الحکمت المومنٹ حکمت دارائی جو ہے یہ تو مومن کی گمشدہ جیت ہے جہاں سے ملتی ہے لے لو یہ نہیں ہے کہ جی ہم کافر سے کیوں نہیں اگر اچھی بات ملتی ہے لے لو اسی لیے حکم ہے کہ لا تنظر علا من کال فنزر ما مال یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھو کہ کہیں کیا رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے لے لو بات غلط دو تو اب دیکھیں یہ تین قوتیں ہیں تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے احتسال وکزال اللہ امت المس القور شہداس اچھا یہ ساری اتنی لمبی چوڑی تب میں نے کیوں باندھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے علماء کہتے تھے کہ اگر ایک مسئلے کو پھیلا کے بھی کرو نا جی اگر اس کو پچاس فیصدی بھی, بھی بھول جائے تو پچاس فیصد تو یاد رہے گا اس سے بھی گاڑی چل پڑے گی اور اگر آپ نے اس کو پڑھایا ہی پانچ پرسنٹ ہے تو وہی اس کو بھول جائے اس کے مطلب اس کو کچھ بھی یاد ہی رہے گا تو اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی کہ اخلاق میں تبدیلی ہو سکتی ہے یہ ساری کیوں قوت ہے قوت شانیہ ہے قوت اقلی ہے اب اس پہ حضور کی حدیث سے مبارک سن لیں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ آئے جوانو تم میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے سیت دی ہے پیسہ دیا ہے ذریعہ دیا ہے شادی کرو لم استفی فلی اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو انجا کہ تمہارے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا گناہوں سے اچھا ہمارے ہاں تو رواج ہوتا ہے نا آج کل چونکہ انگریز نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے نا کہ نہیں نہیں, نہیں. آدمی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو اور کچھ پڑھ نہ دے اور کچھ وہ ڈگری وگری حاصل نہ کر لے اور دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہے ابھی وہ پڑے نہیں ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوں شادی کر دو یعنی ہمیں اس کی اقتصادیات پہ نظر ہے اس کے کردار یا اخلاق پہ نظر نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے جائیں اس کا کچھ بھی نہ رہے پر. جن لوگوں کے مقدر میں علم ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑھتے جن لوگوں کے مقدر میں علم نہیں ہے بغیر شادی کے بھی کئی گوارہ ہو گئے اچھا بعض لوگوں کو الٹا ماشاء اللہ بیویاں ایسی معاون مل جاتی ہیں کہ وہ بالکل سیدھے رستے پہ آ کے محنت بھی کر لیتے ہیں گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیت بھی دی ہوتی ہے بیوی بی بھی گناہوں سے بچ گئی خاون بھی گناہوں سے بچ گیا وقت پہ ناشتہ وقت پہ اٹھنا کپڑے تیار ہر چیز تیار اور بیوی بی بڑھا رہی ہے کہ پڑھو گے تو عزت پاؤ گے نا علم ہوگا تو کوئی تمہیں پہچانے گا وہ ترقی کر جاتے تو اسی لیے حضور نے فرمایا اچھا اگر طاقت نہیں پیسہ نہیں دولت نہیں خرچہ نہیں فرمایا روزے رکھو روزے رکھنے سے کیا ہوگا فرمائی یہ ڈھال بن جائیں گے کہ قوت شابانیا جو ہے وہ دب جائے گی اور قوت ملکیہ جو ہے وہ ابھر آئے گی کیونکہ نہ کھانا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے نہ پینا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے شادی نہ کرنا فرشتوں کی صفت ہے تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ صفتیں رادے بارہ نا اپنے آپ کو بارہ گھنٹے کے لیے ہم رکھ رہے ہیں بارہ گھنٹے کے لیے بوکھا رکھ بارہ گھنٹے کے لیے آتا کہ اپنی حلال بیوی بی کے ساتھ بھی قربت سے دور ہو رہے ہیں تو وہ قوت ملکیا آ رہی ہے اور قوت شہبانیہ جو ہے وہ دب رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق میں تبدیلی آتی ہے اب اگلی بات سنیں کہ یہ ساری تحریر ہم نے باندھی حالانکہ پڑھ تو ہم سورج فاتحہ رہے تو اب جناب دیکھیں کہ اولابا نے لکھا کہ تخلقوا ہو کے اخلاق اللہ اللہ اپنے بندوں کو کہتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی صفات سے سبق حاصل کرو اب جب ہم پڑھتے ہیں رب العالمین اس کا معنی کیا ہوگا تمام بہاوت کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے تمام مدح صنا کس کے لیے اللہ کے لیے تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب سارے ہمد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کیا بنے محمود تمام محمد کا لائق اور صداوار کون ہے اللہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں پھول کے اول کا سبق ملا جب ہم نے کہا الحمد للہ ہم نے اعتراف کیا کہ تمام محمد اللہ کے لیے ہیں میرے اللہ کی ذات محمود ہے میرے اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے ہر سفت نقصان سے پاک ہے تو ہمیں پہلا سبق ملا کہ بندے جب تیرا رب محمود ہے تو بھی وہ کام کر کے محمود بن مضموم نہ بن تو بھی وہ کام کر کے تیری مدہ ہو سنا ہو تعریف ہو وہ کام نہ کر کے تیری مذبت ہو تیری احانت ہو لوگ تجھے برا کہیں لوگ تجھے گالیاں دیں وہ ان کا منہ سے بچو تو اب ہمیں پہلا سبق اخلاق کا اللہ کی اس قرآن کی صورت فاتح سے یہ ملا کہ محمودیت جیسی اس کی صفت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنے اندر ان سفتوں کو پیدا کریں جن سفتوں کے ساتھ تعریف ہو کے جناب یہ ماشاءاللہ بڑا سچا آدمی ہے بڑا عدالت والا بڑا امانت والا بڑا عزت والا بڑا عفت والا تو ہمیں فاتحہ سے پہلا پہلا سبق یہ ملا ہے خل کے اول یہ ملا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو محمود بنانے کی کوشش کرو اپنے آپ کو مضموم بنانے سے اور اعمال سیاح سے بچانے کی کوشش کرو تو یہ ہمیں صورت فاتحہ کا اخلاقی سبق ہے اس لیے میں نے یہ ساری تفہید آپ کے سامنے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ کچھ سمجھ آ جائے اور اللہ قبول بھی فرمائے تب تقبل منا قبل ملنا ان کا تصویر علی و تبا لینا ان کا انتطب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سید محمد و والا علی و صحابی اجمعین